دے زمانے میں اشار خودی کتاب دا انگریزی ترجمہ ہو اللہ <سجد و Pelikan> اور کہ اپنی نویت کا منفرد سفر پی اور پہلا ایسے سبق پر موجود کلام جس جی طرح اج ہے اس طرح نہیں آیا نہ ہی کے سامنے آیا نہ ہی ادو پیش کی گئی اس کا محرک اور سبب جیڑا نا بعض حضرات علامہ اقبال کے متعلق شکوک شاہ کا دستو آج کا ہمارا موضوع اپنی نوعیت کا منفرد اور بے مثال موضوع ہے الحم اللہ اس موضوع پر پہلے نہ یہ موضوع مستقل موضوع کی حیثیت سے سامنے آیا اور نہ ہی اس کے متعلق بات ایسی چھیڑی گئی نہ یہ ہماری طرف سے کوئی مفصل کلام پیش ہوا اس سبق اور اس موضوع کا محرف اور سبب بعد حضرات کے شکوک و شبہ تھے جو علامہ اقبال کے متعلق پیش کیے گئے علامہ اقبال کی ایک ذاتی زندگی ہے مجھو. مجھو سمجھ لگی yeah. ایک ان کے افکار اور احمال کی yeah. بحث ہے yeah. ذاتی زندگی کی بحث ان کے ذاتی حالات کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی ذاتی اعمال سے ہٹ کر ان کے افکار اور امال کیا مسئلہ جو ہے نا کہ ان کا مذہبی اعتقاد کیا تھا ہاں جی دینی فطر کیا تھا سیاسی فطر کیا تھا معاشرتی فطر کیا تھا اور پھر ان کا ان تمام افکار کی روشنی میں عمل کرنا یہ فلیحدہ موضوع ہے اس وقت مختصر جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں علامہ کے متعلق میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں ان شکوک و شبہات اور ان اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے یعنی جو شبو کے شبہات اور اعتراضات ہمارے سامنے پیش کیے گئے اور جن کی وجہ سے یہ مسئلہ زیر باہر سے آیا ہے کتنا کاری فرولہ سارا کل بتا جاؤ یہ بات ہو سکتے اچھا وہ اعتراضات جو ہے نا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اقبال کا کلام نظم و نثر میں ایسا ملتا ہے کہ جو لا لامذہبیت لادینیت کفر زندکلالت hmm. کرتا ہے پھر زندگی میں اقبال کے معاملات اور اعمال اور بعض اخلاق ایسے رہے ہیں یا ایسے ملتے ہیں کتابوں میں کہ جن سے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے تو صاف سی بات ہے ہمارے ذہن میں بھی بعض اوقات بے شک بات کا لیکن ہمارا دل اتنا کیسا تھا کہ ایسا کلام یا زندگی کے ان کے اعمال جو ان کے مطابق شکو و شبہس اور اعتراضات کا باعث بنتے ہیں یہ ان کے مرجوانو ہوں گے یہ کا دور کی باتیں ہوں گی پر ہم تین دوروں میں اس کے کو بال کی زندگی کو تقسیم کرتے تھے کرتے رہے ابتدائی دور وستی دور راخل ہمارا <laughs> دل یہ بھی گواہی دیتا تھا کہ مارفت خدا بندی اور تعلق باللہ کے بغیر yes. وہ کلام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مارفت خدا بندی اور تعلق باللہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور یہ کلام سازت نہیں ہو سکتا اس کلام کو پڑھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تعلق بلّہ والا آدمی ہے شخص ہے اس کے سوا ایسا کلام جو اس کے مخالف آتا ہے وہ ہم کہتے تھے سابقہ وہ سابقہ ادوار کی باتیں ہیں اور مدرو باتیں ہیں جب یہ اعتراضات اور شکوک کو شبہات پیش کیے جائے میں نے باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا اس کلام کو بھی پڑھا جو محترزین کے اعتراضات کا مرسل بنتا ہے شکوک و شبہات کا باعث بنتا ہے غور کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ یا تو وہ کلام متروکہ ہے اور اللہ ماں نے اس سے جس کو کہتے رجوع کر لیا اور اگر متروکہ نہیں ہے کی ناس کے نزدیک کوئی کوئی صحیح تعویل اور معنی سامنے آ گیا ہے میں ارتدا یہ ارد کرتا ہوں کہ انبیاء الحم الصلاط و تسلیم کے بغیر یا چند نفوصیہ اور یا کرام کے بغیر باقی حضرات جو اکثر زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ <coughs> ارتقائی زندگی کے مراحل طے کرتے ہیں یعنی ان کو ہدایت جو ہے وہ تدریجن اور آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے ان کے پہلے اور بعد والے وقت جو ہیں ان وقتوں کا اپس میں کافی فرق ہوتا ہے اقبال بھی اسی طرح ارتقائی مراحل طے کرتے رہے ہیں اور ان کی ہدایت کا دور بلکہ ان کے قلبی احوال جو ہیں وہ سب ارتقائی ہیں پہلے ان پر ایک دور گزرا پھر گزرا پھر اس طرح ترقی کرتے کرتے وہ آخر تعلق بلّا سے ہمارا دعوی یہ ہے فل جملہ وہ تعلق بلّہ تک پہنچے ضرور ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیکن ہدایت دیتے دیتے اس بال کو جہاں تک ان کے یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ ان کا ایک دور جو ہے وہ کفر اور گمراہی کا ضرور ہے جس دور کے اندر وہ سکول کالج کی تعلیم سے متاثر ہو کر اس گمراہی اور قرض کی دل دھر میں پھنسے رہے آمد. یہ ہمارے اس دعوے کی صداقت کی دلیل ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم بندے کو لازین گستاخ اور بےمان بنا دیتی ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اقبال جیسا بندہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکا سمجھ نہیں آ رہی اور اللہ آپ کا یہ شعر کہ جوہر میں ہو لا علا تو خیال کیا گو تعلیم ہو گھر فرنگی یہ جو جاوید اقبال کو لکھا تھا بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اگر جوہر میں لا الہ ہو واقعی یعنی کیا مطلب اوہ پختہ ایمان والا بندہ ہو جس طرح صحابہ اکرام تھی یا بارے اگر صحابہ اس طرح کا آدمی کو سارے زمانے کی کتابیں پڑھ رہے بودھ خانے میں بیٹھا رہے تو اس کو وہ پاک پلیت نہ ہندے اور جن پا میں رلے سائے پلیتی ہو سلطان باہدت لیٹن اون پر آپ کو معلوم ہے کہ خواست پر عوام کو کیاس نہیں کر سکتے جیسے یا بستامی کنجری کے پوٹھے پر نکلے پر جا کر وہ کنجری کو تبدیل کر کے آ لیکن اب کیا کر کے کسی اور قوم ہم اس طرح نہیں بیٹھ سکتے ہم خود جا سکتے ہیں لیکن بات تو یہ بالکل برحق ہے کہ خواص کا حکم اور ہوتا ہے عوام کا حکم سارے پا کارا کیا خود مکیٹ گھر سے باشند دھر میں بستر شیرو شیٹ اولا روم پر بات کیا ہے کہ اقبال کی یہ کلام اپنے جگہ پر بالکل برحق ہے جوہر میں لائے لیکن وہ بیٹے کو یہ کہہ کر یہ نہیں کہنا چاہتے جس طرح کہ ہمارے بعض دوستوں نے جو سمجھا یہ خیال کیا کہ وہ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ تیرے اندر کیوں پڑھنے سے پوچھ نہیں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تیرے لیے کیونکہ یہ جوہر جس کے اندر ہو تو اس کے لیے ہے تیرے اندر وہ جوہر نہیں لیا تھا تیرے بھی بہتر ہے چھوڑ دے یہ کہ اس کی دلیل یہ دعویٰ جو میں نے کیا کہ ان کا مطلب تک چھڑانا اس پر دلیل کیا اس پر دلیل ان کا اپنا کلام ہے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان صفال ہند سے مہیلا اور جام پیدا کر میرا طریقہ میری نہیں پھٹی ہوئی ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ ختم اس میں کیا ہے کیا بتائے اٹھا نہ شیشہ گرانے یہ نفی ہے یہ اس بات کہہ رہے ہیں کہ ادھر کے اپنا نفی کہتا ہوں یہ ہے جائے روک رہے ہیں کہ وہاں کے احسان مت اٹھا کیا مطلب ان سے مت پر کوئی تعلیم حاصل نہ کر صفال ہند سے مہینہ جام پیدا کر اگر کچھ بننا ہے تو یہی اسلامی تعلیم کافی ہے یہ کہنا چاہیے صفال ہند سے محنہ جام پیدا کر کیوں کہ تو دنیا کی حوصلہ رکھتا ہے تو میرا تریف امیری نہیں فقیری ہے تو اگر کہ اسلامی تعلیم کے ذریعے دنیا تو حاصل نہیں ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ میرا شریف امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بھیج غریبی میں نام پیدا تھا بات سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت جی کیوں کہ ان کی زندگی ارتقائی زندگی ہے اس وجہ سے یعنی درجہ بدرجہ ایستا ایسا اقبال اپنی منزل تک پہنچے ہیں اور ان کا کچھ دور جو ہے وہ گفرو گمراہی میں بھی گزرا ہے لیکن ہدایت کا اور مرفت کا دور بھی ان پر ضرور آیا ہے وہ تاریخ متعین نہیں کر سکتے ہے لیکن کچھ نہ کچھ مجھے اشارہ ملا ہے تاریخ کے تعجم کا بھی ملتا ہے کہ انیس سو پندرہ میں آپ نے اسرار خودی لکھی ہے اسرار خودی آپ کی جس طرح کے اسرار خودی جو ہے نا اس کے متعلق یہ کتاب ہے اقبال دشمنی ایک مطالعہ پروفیسر ایجوب صادر کی ہے جی تو اس نے یہ لکھا ہے سفا نمبر اکاسی پارک 1923 میں اسرار خدی کی کتاب انیس سو تیئیس میں کتاب خدی کتاب یہ کیا ہوئی تھی اکاسی ہے نا ہاں اثر انگریزی ترجمہ ہوا 1923 میں لیکن یہ جی چھپی جو سو 1915 میں چھپی انگریزی ترجمہ اس کا ہوا تھا تیئیس میں سمجھ نہیں آ رہی انیس میں یہ کتاب ہے تو کہہ سکتا ہے کہ انہیں دو سو پندرہ کے اقبال کی زندگی جو ہے نا وہ چونکہ اثار خودی کے جو مضامین میں نے پڑھے ہیں ہاں جی وہ ضرور تعلق بلّا پر دلالت کرتے ہیں رسالت پر اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی زندگی کو کس طرح ہم تقسیم کر سکتے ہیں انہیں خود اب اس کا ذکر کیا کہ میرے اوپر یہ بھی وقت آیا یہ بھی آیا یہ بھی آیا یا رسول اللہ آخر میں آخر میں جو آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ و بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ, صلی اللہ یہ آخری مضمون ہے اس. آخری حصہ یہی ہے جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنا حال پیش کیا ہے کیا پیش کیا ہے پیش, اپنا حال پیش کیا ہے اس کے اندر جا کر انہوں نے اپنا سارا ماضی اور حال جو ہے نا وہ بیان کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد مانگی ہے جی تو اس سے کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں زندگی کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی حق چونکہ دور ہے ایک جب شاعر ہوئے ہیں وہ وقت کافی پرانا ہے میرے خیال میں وہ نو عمری کے اندر ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تو ان کی جو شاعری ہے نا اس کو ایک لحاظ سے دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک شاعری تھی اصلاحی اصلاحی شاعری کا مطلب ہے کہ جو قابل اصلاح تھی قابل اصلاح اور جس کی انہوں نے اسلح آباد میں کی دوسری الہامی شاعری تھی اس طرح یہ اقبال دشمنی کتاب جو ہے نا اس کے اندر بھی اچھی مووی ہے مترو کا اسلحی شاعری اور اسلامی الہامی شاعری الہامی اور اسلامی شاعری اور اصلاحی مترو کا شاعری یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی ساری شاعری ایک جیسی ہے شاعری کے دو حصے دی. ان کی شاعری کے دو حصے ہیں ایک قصہ وہ ہے کہ جو انہوں نے خود چھوڑ دیا جس کو مترو کا مرجوہان وہ کہتے ہیں رجوع کر لیا جس کو کہتا توبہ کر لیا کیا کر لی توبہ کر لی تو مترو کا شاعری میں اس کی مثالیں پیش کروں گا آپ کو دوسری وہ ہے کہ جو انہوں نے خود اپنا یعنی اس کو ترک نہیں کیا اس پہ راز نہیں کیا رجوع نہیں کیا اب جو متروکہ شاعری ہے نا کون سی ہاں یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک وہ الہامی جو شاعری ہے نا اس کے مقابلے میں آتی ہے نظری فکری شاعری کیا نے نظر فکر سوچ سے بیٹھ کر جیسے شاعر سوچتا ہے تو سوچ کرام بنایا کیا اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہو جائے ساری شاعری اقبال کی لہامی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی بس ساری نگری چشمے بھی نہیں ہے یعنی دوسرے حفظوں میں ساری تخجلاتی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل شاعرانہ تخجل جس طرح ہر شاعر کو آتا ہے کوئی نہ کوئی تخجلاتا ہے تو تخت وہ اور تخت جو شاعری نہیں ہے ان کی شاعری کچھ الہامی بھی ہے اس الہامی کو ہم اسلامی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ یہ تقسیم ہی بتا رہی ہے کہ اسلام کے آخر اسمال کی, کی شاعری کے دو حصے بن جاتے ہیں ایک حصہ خیر اسلامی شاعری کا ہے اور ایک جو, جو شخص یہ تقسیم نہیں جانے کا جب اسمال کو پڑھے گا تو گبھر ہو جائے اس کا یا پھر اقبال کو متضب اور آخر زندگی تک اس کو مشکوک کو نیمان سمجھے گا یا منافق سمجھے گا کہ جس کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے یا کبھی کچھ پہ ڈالتا ہے کبھی کچھ جو یہ حقیقت کو سمجھے گا جو میں سمجھا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ وہ محفوظ رہے گا اقبال کے متعلق بھی اور اپنی ذات کے متعلق بھی سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی اب ان کی مترو کا شاعری جو ہے نا اس کی مثالیں میں دیکھتا ہوں شیخ شادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو مشہور نظم باقیات اقبال میں ہے اس میں باقیات اقبال میں مترو کا شاعری ہے جب سے اقبال نے رجوع کر لیا تھا توبہ کر لی تھی ہر کسی کے سمجھانے پہ کی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثر کردہ سمجھ کی وجہ سے کی ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا جس طرح انسان پر یہ حالات گزرتے ہیں کبھی کچھ سوچ سکتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور یہ حالات کسی پر گزرتا ہے ہمارے پر بھی گزرے کبھی مثبت سوچ ہوتی ہے کبھی منفی ہو جاتی ہے है? کبھی کسی چیز کے متعلق سوچ ایک طرح کی ہوتی ہے تو کبھی دوسری طرح کی ہو جاتی ہے بات نہیں سمجھ آ رہی شیک شادی کے خلاف جو نظم ہے یہ متروکا نظموں میں سے ایک نظم ہے سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح مسلم لیگ کے خلاف بھی کلام اقبال سے ملتا ہے مسٹر جنا کے خلاف بھی کلام اقبال سے ملتا ہے اب یہ جو قلم کار ہے نیچری طبقہ وہ کہتے ہیں کہ وہ متروکہ شاعری میں ہے وہ جو کہتے رہے ہم یہ سمجھتے ہیں وہ متروکہ نہیں معمولہ شاعری میں سمجھ نہیں آ رہی اچھا اب مترو کا شاعری یار کیا وہ اقبال جن کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے شائع کرواتے تھے اور ان کی کتابت کی پلیٹیں خود مسئلہ اپنے قبضے میں رکھتے تھے اور پھر دستی مسئلہ اپنی نگرانی میں ان کو شائع کرواتے تھے کیا ان کتابوں کے اندر وہ مترو کا شاعری کا کچھ حصہ ہے ہاں ہے کہ وہ مانوی طور پر مسروک ہو چکی ہیں لیکن اس کے اندر شائع ہوتی ہے سماج کے اندر اب یہ جی نہیں کہہ سکتے کہ خود اکمال چھگواتے رہے یا بعد والوں نے بھی ان کو لاحق رکھا ہے <laughs> جس طرح کون میں وطنیت کی نظمیں ہیں کون سی میں وطنیت کی کی نظمیں وطنی نظمیں اقبال کی جتنا ہے وہ ساری مسرو ہیں لیکن اقبال جو ہے وہ اس میں موجود ہیں بھاگے درا کے اندر بعض بھاگے درا میں موجود نہیں ہے اور کسی کسی کتاب میں موجود ہے تو بعض نظموں کا بات سمجھنا اقبال کی بعض نظموں کا ان کی مطبوع کتابوں میں قائم اور موجود رہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ اقبال کی پسندیدہ ہے اور اقبال کا موقف ہے اقبال کا صحیح نظریہ ہے یعنی کیا غلط اقبال کاؤنٹ پر عمل رہا ہے یہ غلط ہے بانگ دراز کے اندر مصلیت کے مخالف مصلیت کے مخالف یعنی مطلیت کے مخالف مطلیت کا کیا مطلب ہے مصریت کا مطلب ہے قو میں اوتان سے وطن سے بنتی ہے سمجھ نہیں آ اس کے بعد اقبال کا نظریہ بنا کہ قاؤں میں وطن سے نہیں مذہب سے بنتی ہیں اور مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ مال کا سلام جو وصنیت کے مخالف ہے وہ بھی گاؤں درامے ہیں جو وصنیت کے حق میں ہے وہ بھی درامے بڑا تو اس کو ننگی دوران کہیں ہمارے ساتھ زمانہ کی پیداوار کہیں اس کا سبب کسی اور چیز کو دیں بارہ یہ ہم کتان یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وطنیت کے نظریات کی نظمیں کی اقبال کی متروکا نظموں میں سے ہیں اور ان سے اقبال نے توبہ کر لی اور ان کو نظریہ نہیں کہہ سکتے اگرچہ اقبال کی متبوا کتابوں کے اندر موجود ہیں سمجھ رہی رضوی صاحب کو آگے آنے دو بھائی حضرت کے ساتھ ساتھ زیادہ تھے نا مردا بیٹھا جناب متروکہ جی جی ایک اور تازہ مثال دیتا ہوں جواب سکوا نہ سما نا اقبال کشمنی کتاب کے سفر نمبر اکہتر پر یہ بات لکھی ہے جو سرسور کا ہے علی گڑھ کالج اقبال نے جواب شکوا کے اندر اس کے متعلق ایک بند لکھا اس بند کا ایک مصرا ہے شور ہند میں ہے کلیا ناکام کا بہت کلیا کا ٹینجن یونیورسٹی اس کو یونیورسٹی کشور ہند میں یعنی ملک ہندوستان میں کلیا ناکام ایک بہتا ہے جس کو دنیا پوج رہی ہے سمنی بات کیا اب یہ پورا بند تھا اس نے لکھا ہے یہ متروکا نظموں میں سے اب خدا جانے جواب سکما میں واقع نہیں ہے خدا جانے ان اندیسوں نیچری سکولوں نے اس کو متروکا بنا کر نکال دیا بھی یہ کہاں جا رہا ہے ایک بار یہ نام لے کر بیڑا کر رہے ہیں ہمارا خدا جانے اقبال نے خود متروک کر دیا اس کو لیکن ہمارا حسن زن اقبال کے کی متعلق یہ ہے کہ جب ان کا کلام تمام سکول کی تعلیم کے خلاف جا رہا ہے سراسر مخالفت کر رہا ہے تو اس کو اس بند کو متروکہ نظموں میں شامل کرنا یہ نہیں لوگوں کا کردار ہو سکتا ہے علامہ کا اپنا کردار نہیں ہے اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> باہر آپ یہ اس دعوے پر دلیل تو ایک موجود ہے نا کہ مترو کا نظمیں ان کی ہیں اسی طرح مسلم لیگ کے متعلق بھی ان کا ایک وہ ہے جناب اصلاحی اور متروک نظمیں جو ہے نا ان کے اندر انہوں نے شامل کیا ہے سمجھنی بات کیا رہی صفاسی یہ بھی بات کر دیتا ہوں یہ حافظ ہے نا دیوان حافظ ہے حافظ رحمۃ اللہ کا دیوان حافظ مشہور ہے اس کے خلاف بھی اقبال کی نظم والد کے مشورے پر اس کو نکالا گیا نے فرمایا ایسی نظم سے بعض صوفیا اور بعض جو ہے نا صوفیات سے تعلق رکھنے والے درویش لوگوں کی دل شکنی اس کے لازے سے نکال دے والد کے مشورہ پر نکال دیا یہ صفا نمبر اچ پر طرف اقبال دشمنی کتاب کے صفحہ نمبر پر نہیں بات کیا اچھا اس کے بعد جو کچھ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلام اقبال کا شرح اسلام کے مخالف ہے اگرچہ کتابوں میں موجود بھی ہو تو ہم ہاں اس کو متروکہ کہہ سکتے ہیں <تصفيق> اور مترو کا کہنا اس کو یہ بالکل بجا ہے کیوں <تصفيق> کہ اس کا دوسرا کلام جو تھراسر ایمان سے بلکہ اللہ رسول کی محبت اور عشق سے اسلام اور مسلمانوں کے درد سے لڑک ہے وہ اس بات کی دلیل بنتا سمجھ نہیں آ رہی آپ کے مطالعہ میں اس بات کو لانا ضروری تھا لہٰذا آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی ایسا کلام پیش کرتا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہو بھائی یہ اس کا متروکا کلام ہے ابھی اس کے علاوہ کے علاوہ اگر ایسا کوئی کلام ملتا ہے خلاف شرع معلوم ہوتا ہے اور مدی کہتا ہے آپ کے سامنے متروکا نہیں ہے اس کی توسیع میرے سامنے آئی ہے وہ مزید اس کا معنی صحیح جو اگر شریعت کے مطابق وہ میں سامنے پیش کرتا ہوں بعض میرے دوستوں نے وہ سوال کیا بھی تھا مجھے ہے تو اس سوال کا جواب میں آج پیش کر رہا ہوں دو تاثیر ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ شاء لذیذ جواب چاہیے آپ کو معلوم کوئی بات نہیں کہتے ہیں دیر آج دوست آئے کیا تمشینہ نقص کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک نعیم ہے مولا نعیم ہے کاموکی کا اس نے مجھ پر یہ احتراز کیا تھا پندرہ سال ہاں کاموں وہ خود اعلیٰ کے بے دین ہے بالکل بےغیر سا بندہ ہے لیکن اس نے اقبال کے اس کلام پر احتراج کیا سیدھی سی بات ہے اس وقت جواب میرا مستر نہیں تھا میرے پاس تو آج میں اس سوال کا کردہ سرسری نگاہ رکھنے والا بندہ جو غور و تعمل سے کام نہ لے وہ یہ احتراض ضرور کرتا ہے اور جب تک ہم بھی سرسری نظر کے سامنے رہے اور غور و خوض نہیں کیا تو یہ اعتراض ہمارے دل دل دماغ میں بھی کٹکتا تھا لیکن آج سے دل مطمئن ہو گیا اور میں آپ کا دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے یہ بال جبریل کا ہے بال جبریل کا شہر ہے بند ہے بال جبریل کا بند ہے جس کے چار مصرے ہیں تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے اس کو پڑھنا اسی انداز میں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں سوالی انداز میں تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے یہ رزافی نہیں ہے ہو سکتا ہے تمہارے اندر بھی جھٹکا لگا ایک مرتبہ یار یہ کیا کہہ گیا ہے اتنا بڑی گستافی بارگاہ رب العالمین لیکن کوئی گستاسی نہیں ہے ارے بھائی پہلا شیر جو ہے وہ اس کا مطلب تو مان ہے وہ سوالیاں یا نہیں انداز میں انہوں نے دیا کہ یا رب العالمین کیا کی شراب محبت کی شراب تیرے مٹکے میں کوئی نہیں ہے جواب ہوگا ہے کیا یہ بتا تو میرا ساتھی نہیں میرا رب العالمین نہیں اس پر, پر محبت کی میں عطا کرنے والا تو نہیں ہے جس طرح دوسروں کا ہے میرا بھی ہے یہ تو نہیں ہے کہ صحابۂ کرام اور ہمارے ساتھ تین بزرگوں کو تو اس کی اور محبت کی میں تلاتا رہا لیکن ہمیں پلانے والا کوئی اور نہیں وہ تیرے دربار سے آتی ہے تو ہی پلاتا ہے تو عید ہے واہد تی ہے جو یہ دولت اطار کرتا ہے تو یہ سوال جواب سوال ہو اب آگے یہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں پر اگر کلبز مقدر ہے اور یہ بنتا ہے جملہ شرطیہ پھر میں اختصلاح کر کے سارا کوئی مطلب آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر سمندر سے پلے ملے پیاسے کو شبنم تو یہ بخیلی ہوگی رزاقی نہیں ہوگی لیکن تو تو رزاق ہے بخیل ہے نہیں تو رزاق سے ناممکن ہے کہ پھر وہ سمندر سے ایک کترا دے دے نہیں جب تو تداخ کے مطلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کریم میں سوالی ہوں پیاسا ہوں تو رضاق ہے وکیل نہیں ہے تو پھر میں مانگتا ہوں اس کی شرح بتا کر تو سمندر سے مجھے مٹکے دے تو دے ٹوٹ اب بتا بیٹھا ہے رضوی یہ کام کر رہا ہو محترم کہاں ہے جو اقبال بال کا کلام کرے چارج کر اپنی نا پامی اور نا سمجھی کو اقبال کا مذہب کرار دے کر اس کو کافر قرار دینا یہ جہالت نہیں تو جہالت سے کم بھی نہیں ہم بتاؤ چارج کرو اگر کسی کے پاس آئے تو بتاؤ یہ مانا تھا آپ کا یا نہیں ہے بتاؤ ارے بھائی اگر کچھ سمجھ نہیں آتی بات تو علم والوں کے لیے چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تو بات ادا کام ہوا اللہ کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی بات پیدا کر دے گا جس کو کوئی جان لیں گے وہ تمہیں بھی سمجھا دیں گے اللہ سمجھ اور ایک یہ سب سے بالج کی پہلی نظم میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں زیادہ گلگلا آئے اللہ یہ غلغلہ ہے کہ گلگلا ہے کیا ہے بھائی کہا نظر آئیے بھائی سمجھ نہیں آئی گول گلا جی فارسی لفظ ہے گول شور کا فکا گلر شوہر تھا بلغنا ہائے الاما بت کا دائ میں حور و فرشتہ ہے اخیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل میری تجلیات میں گرچہ ہے میری جستجو دہر و حرم کی نقش بند میری فضا سے رستہ خیز میری فضا سے رخت خیز و سومناس میں میری نگاہ تیز چیز گئی دلیں وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے و مات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا مجھ کو بھی فاش کر دیا تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینا کائنات آئنار اپنے دور اب ہمارے بعض دوستوں کو اس نظم جانا کے متعلق کافی احتراب ہے جناب یہ کیا انہوں نے تو بڑا انداز میں کہا یہ کیا ہے یہ نی اب مجھے معلوم نہیں کہ اس پوری نظم کے اندر کون سا شیر ہے جس نے ان کو پریشان کیا بارہ میں تمام کا مطلب واضح کرتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ میں ذات میری نوائے شوق سے شور حریم میں میں شور ہری میں حریم میں کی اصطلاح جو ہے نا اس کو پہلے سمجھنا چاہیے یہ صوفیات کی اصطلاح ہے بدھ کدہ صفات یہ بھی ان کی اصطلاح ہے بدھ کدہ صفات کہتے ہیں اس دنیا جہان کو بلکہ یہ تمام آسمان بھی نیچے رکھ لو تو اس میں آ سکتے ہیں بدھ کا دفات اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بزرگ تمام صوفیات عزیز یہ کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مذہب ہے اسماء و صفات علاجیا جو ہے نا کے پرتا نے وجود کائم کیا تو سمجھ نہیں آ رہیسما سفات اللہ کے اکثر اثر میں وجود قائم کیا تو کیا بن گئی تو صفات کا بدھ کیا صفات کا بدھ کدا یہ سیارہ بن جائے گا کہ جس طرح خانے میں خود پڑے ہوتے ہیں کائنات میں صفات علاجیاں پڑے ہوئے ہیں کائنات کا یہ کچھ خانہ ہے اس بتخانے کے اندر کیا پڑے ہوئے ہیں کل لجاؤ میں ہوا کہ ہر دن وہ نئی شان میں ہے نہیں ہے اس کے نئی نئی صفات یعنی کے نئے نئے اعتراض ظاہر ہوتے ہیں سفات کے نئے نئے ہری میں بول کر مراد ہے فرشتوں کا جہان آلہ میں کا اوپر کا جہان جس کو مطلب غیبی جہان کہہ دیتے ہیں کیوں کہ اللہ اخبار کو کے وہاں پر جو ہے وہ ذات و صفات کے تجلیات جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب ہیں وہاں پر زمین اور ایک جہان سے وہ منفرد ہے وہاں پر عالم عمر بھی ہے امر و ناہج وہاں سے آتے ہیں تو حریم ہی ذات اس کو بجازل پہ دیتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی رات کا کوئی حرم نہیں ہے حریم اس کا کوئی نہیں ہے وہ تھاں ٹھکانے سے پاک ہے اس کا اوپر کا جہان جو آرش مول کا وہ جہاں سے امر و ناہج اترتے ہیں جہاں پہ کے لیے ہے جی تو اس کو, اس کو کیا کہتے ہیں تو شور ہری میں میرے عشق آواز عشق عشق او او شور پاؤدیاں کتنے ملک ملائکہ یعنی کے اندر بھی میرے عشق پہ درد دے شور لاما بخ قدا ہے صفات یعی یہ دنیا کا جہان ہے کہتے بھی چور برپا ہے میرے عشق کی وجہ میرے سر اب کا اقبال اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا آتا میں خاتی کی طرف سے کہہ رہے ہیں حور و فرشتہ ہیں تخجولا حورو حور و فرشتہ سے مراد غیبی جہان کے لوگ مراد ہوں تب بھی ہو سکتا ہے اس اشتہارہ بن جائے گا اور اگر حقیقت مراد ہو تو باقی میرے تخیلات ہمیشہ حور و فرشتہ کے متعلق یعنی غیبی جہان کے متعلق میرے تخیلات رہتے ہیں میں اس جہان اندر مضروف نہیں رہتا اس جہان میں مضروب رہتا <تصفح> اللہ میری نگاہ خلل سب تجلی رب تجلے سارے تجلے خلل میری نگاہ باقی سوفی نٹے سوفی نگاہ اٹھے تو تجلی انسان برپا کر کے کچھ بنا کر پہلی زندگی بدل کے برپا کر میری جو تجو کی نقش بات دیر ہر حرم اقبال آبائی آبا و کے باپ یعنی آبائی لحاظ سے دیکھا جائے تو مشرک یعنی پیچھے انہوں نے وڈیرے مشرک تھا باقی مشرق سی با مشرقی پچوں کی جانا وٹے بنانے بھی افسر پیچھے مشرق نا ہوں والدے والد اما جی سن مسلمان سن تو و حرم دی نقش بند میری ڈرچ ہے میری جست میری جستجو جی میں جست جو, جو رکھنا وا یہ دونوں کی نقش بند یعنی دونوں نے یہ بنایا ہے دیر نے بھی حرم نے بھی یعنی کیا مطلب کہ میری سوچ گر جگر ملاوٹ ادو بھی آ جاتی ہے سر کلو بھی ہے دو بھی ہے لیکن تھی کہ میں مطلب کیا پیدا ہے کہ میری نقل جہ مشرقا رلتا ہے لیکن میری فرسٹ میری فریاد اٹھتی ہے نا وہ قیامت مندر چیز برباد کر دینی ڈابے سے برباد کر دیا برباد کیا مطلب انقلابی ہے مسلمان بھی ہلا دے مشرقی جی ہر سا لا دتا مشرف عیسائی سارے بکرے مسلمان وکری چکی اے بالد لو لگی اچھا گاہ میری نگاہ چیل گئی دلے وجود میری تیز نگاہ کدی سے تعینات تو پار لگ جائیں لیکن گاہ کے رہ گئی میرے تباہ ماتا جی کدی سوچ تباہ ماتا جی غائب ہو جائیں گی رہ الج نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاسٹ کر دیا میں نے ہی بات ظاہر کر دیتا دیتے تو نے کیا غضب کیا اب غضب کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو سکتا ہے میرے بال دوستوں کو یہ مشکل پریشان لگی ہو پریشان کون ثابت ہوئی ہو وہ غذب یہ کیا اللہ بھائی غضب اللہ تعالیٰ کی ضبط ہے غضب اللہ علیہ غالب نہیں کہہ سکتے غالب غضب والا تو اس کی میں سے ہے اور پھر یہ شاید انداز میں اور عام اور محاورے کے اندر بھی چلتا ہے یار اے سی قدم کی تھی وہ خود بند ہی کھول ہے میرے خیال میں اس کو سمجھنا یہ باعث تقسیم ہے یہ باعث دلالت یہ تو بہت بڑی میرے خیال میں جانا وہ کم فامی کو ہوگی میں ہی تو ایک راز تھا تاسی کائنات کائنات آدم خاکی تھی تو باہ نے یعنی تمام انسان آدمی اور ہال میں خدا بندی واقعی بال اپنی مراد لے رہا ہوں دوسری لگنے کے اندر اس کا ایسا شیر ہے ای کہ جیڑا بہت زیادہ ہی پریشان کرے گا لیکن کی تعویل بھی میرے اگر کج رہو انجم اگر کج رہو ہے انجم آسما تیرہ ہے یا میرا اقبال خدا صحیح کہہ رہے ہیں اگر کچروں ہے انجم اگر ستارے تیرے چلدے پہن آسماں تیرہ ہے یا میرا میں چلایا جی جی بنانا ہے ووے چلانے ہوئے جلد پہنے میرا دل کی دخل ہے مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے جہاں میرا میں اپنی فکر کرا تھوڑا میں جان دیا میں لا کے بھائی باقی اللہ تعالیٰ بھی فرمایا تو اپنی سوچ تو رکھ دوست دوست لا تلے ہند بے مس اے محبوب ان پر تو نگران نہیں ہے کہ میں کچھ ہے حساب لوں اقبال نے کو بیان مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اگر ہنگامہ آئے شوق سے ہے لا مکان خالی اگر ہنگام ہمارے شوق سے ہے لا مکان فرشتوں کے جہان کو لا مکانی کہتے ہیں وہ کیوں ہیں پلاسٹا کا نظریہ ہے کہ جواہر مجردہ جو ہوتے ہیں یہ سب لامکانی ہیں زمان و مکان کی فجول سے جو پاک ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھا میں نے پڑھایا بھی ہے کہ یہ جو روح ہے یہ جواہر مجردہ میں سے ہے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو روح ہے نا یہ اس کو نہ جسم کے اندر کہہ سکتے ہیں حقیقت میں نہ جسم سے باہر کہہ سکتے ہیں اور یہی نظریہ امام غزالی نے اپنایا اور وہ کہتے ہیں کہ اسی کو مناسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت ہے مماثلت مشافت نہیں ہے مناسبت ہے میرے الفاظ پر بھی غور کرنا یہ نہ کہنا کہ مشافت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نورد اللہ اسی کو مناسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لہذا ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ, اللہ تعالی لا داخل لا خارج ہے نہ جہان میں داخل ہے نہ جہان سے خارج ہے اس کو داخل خارج نہیں کہتے وہ لا, لا, لا داخل لا خارج ہے اس کہتے ہیں روح وہ کہ یار کو ایسی مخلوق تو دکھاؤ کی کسی وقت کے ساتھ مستف ہو تو جواب روح کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جو لا, لا دا داخل ہے جسم ہے لا خارج جسم ہے جسم تو لا مکانی مراد فرشتے ہیں کیا ہے اگر ہنگامہ اور فرشتے عشق الاج سے خالی ہیں کیسے خالی ہیں اس میں کوئی شک نہیں عشق اور درد کی دولت ان کے پاس نہیں اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لا مکان خالی اگلا لفظ ہے خطا کس کی ہے یا رب لا مقام تیرا ہے یا میرا اب بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں کہ لا مقام کو اگر تو نے اگر لا مقام کو تو نے عشق سے شوق سے خالی رکھا تو تیرا ہے میرا تھوڑا ہے تو خطا تو تیری ہوگی میری نہیں ہوگی بظاہر یہ مخہوم پر یہ مقوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف خطا کی نسبت کسی طرح سے نہیں کر سکتے لیکن اس کی بڑی تعبیر وہ یہ ہو سکتی ہے کہ خطا کس کی ہے یا رب اب لامکہ تیرا ہے یا میرا یہ بالکل جو ماقبل ہے خطا کس کی ہے یا رب یہ خطا کس کی ہے یارب؟ یا رب یہاں معذوف کلام یہ کیا جائے کہ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ خطا ان کی ہے جن کے اندر یہ چیز نہیں ہے میری خطا کیا ہے لا مکان تیرا ہے یا م... لا مکان کو تو نے... لا مکان وہ تیرا ہے میرا نہیں لا مکان کو تو نے بنایا لا مکانی لوگوں کو تو نے بنایا تو ان کے اندر عشق شوق کی دولت تو نے نہیں رکھی تو یہ خطا ان کی ہے یا میری بنتی ہے تو خطا اس کی فرشتوں کی خطا یہاں پر کلام معذوف کر کے اگر یہ تاویل بعید ہے لیکن تعویل ایسی ممکن ہے کلام معذوک کر دیا جائے تو لا لامکان تیرا ہے یہاں میرا تو لامکان تو تیرا ہے لا مکانی مخلوق تو نے بنائی تو لا مکانی مخلوق کے اندر اگر عشق کی دولت نہیں ہے تو وہ خطا لا لامکانی مخلوق کی ہے میری طرف کی منسوخ کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہی محار محار اس کے بعد بال جبریل کے اندر جتنا نظمیں ہیں ان کو اگرچہ میں نے مکمل نہیں پڑھا لیکن مجھے ایسا قابل اعترار سیر اس میں اور نظر نہیں آتا بال جبریل کا تو معاملہ یوں صاف ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی محار تھوڑا ہو جاتا ہے کہاں بیٹھے ہو سکتا ہے کیا ایک کوئی ہے ع یہ مشرا علی خطا کس کی ہے یہ جملہ علیحدہ اور رب جملہ علیحدہ ہو خطاق کس کی ہے یا رب کو چاہے پہلے کے ساتھ ملا لو چاہے بعد کے ساتھ ملا لو اس کلام کے ظاہر سے ہم نہیں بھاگ سکتے کہ ظاہر اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ لا مکان تیرا ہے تو اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے تو تیری خطا ہے تو میری ہے لکھی تو نے نہیں اس کے اندر لیکن یہ ظاہر اس کے اقبال کے مقام کے مناسب ہے یہ بات لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خطا کس کی ہے یا تو جس طرح کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کی خطا نہیں ہے یا یہ کہیں کہ فرشتوں کی خطا سطح اور خطا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطا جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے منسوخ کرنا ان کا کیا کسور ہے جس کا وہ بنایا گیا بن گئے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر خطا کو ان کی طرف سے جی منسوخ کرنا پڑا بھئی کفر تو نہیں بنتا ہم اس وقت بھی اس کلام کو کفر سے صاف کرنا چاہتے ہیں جیسے صاف کرنا چاہتے ہیں کفر سے ایسی تعویم کر رہے ہیں ایسا مانا ڈھونڈ رہے ہیں جس معنی کی وجہ سے یہ کفر سے نکل جائے ظاہر سب ہو اس کے بعد جو ہے نا وہ جناب ہاں ایک اور بک رہا ہے ایک اور بھی بکرا گیا اسی دوسری نظم کے اندر ارے بھائی اسی کوکم کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن کسی اسی کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن زوال آدم خاطی زیاں تیرا ہے یا میرا آدم کھانسی کا اگر روال ہو تو یہ اللہ تیرا نقصان ہے یہ میرا نقصان ہے اب قاری صاحب یہاں پر چلو گے تو بات بنے گی نا لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے یہاں بھی چلا دی جی. میں اس کو مجاز فی کے قبیلے سے کہہ رہا ہوں تمسر اللہ یلصفوں. پرانے پاک میں ہے بن لگی ہے علول اللہ و رسول جو اللہ کو اضافہ دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اضاف دیتے ہیں جو خاص و رسول جو اللہ سے دھو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دھوپہ کر سکتا ہے بتاؤ اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ نفو سے ساتھ ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے وہاں پر تمام حضرات لکھ رہے ہیں جو علول اللہ اللہ کس طرح ذات کی نسبت مچادل ہو رہی ہے حقیقت میں وہ تکلیف ایمان والوں کو دیتے تھے اور ایمان والوں کی تکلیف کو اللہ سے اپنی تکلیف کہہ دی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایمان والوں کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ تنسر اللہ ہے ان تم اگر تم اللہ کی مدد کرو اور اللہ کی مدد کر سکتا ہے جو سے میں اللہ کی مدد کرتا ہوں قابر ہو جائے وہاں پر این تنسل اللہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بولو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو اب <laughs> دیکھو اس طرح کی اس وقت اسناد ایسی چیزوں کا جو اللہ کے لیے ماحول ہے اگر کوئی اس کوئی جاتے تھے بغیر کرے گا کافر پکا ہو جائے گا کون سا کا تو ارادہ یعنی مجاز والا اگر مجازی نسبت نہ سمجھی جائے تو اس کی کا حقیقت تھا پر بنا دے گی بندے کو ابھی اس پاپ میں آتا ہے بندے میں بیمار ہو گیا تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں میں ننڈا تھا تو پہنایا نہیں میں بھوکھا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں بتاؤ یقین کی نسبت ہے کہ مجازی ہے اسی وجہ سے بندہ وہاں پر بول پڑے گا یا اللہ تو پاک تھا میں کہتا میں کیسے یہ کام کرتا اللہ فرمائے گا تو میرا بندہ بیمار تھا اور یہاں پر بھی اسی قبیلے سے ہے زوال آدم خاکی ریا تیرا ہے یا آدم خاکی کا زوال جو ہے کس کا نقصان ہے یا اللہ میرا ہے یا تیرا تیرے دین کا نقصان ہے یا میرے رات کا نقصان ہے سمجھ نہیں آ رہا بولو تو صحیح کی وجہ سے کہتے ہیں اتوائے تکسیر سے گریز کرو جب تک یہ ہے اور یہ علماء نے جو فرمایا ہمارے کو نے کہ اگر کسی کے کلام کے ننانوے کفر کی اور ہوں ایک مان ایمان کا نکلتا ہو تو تکفیب سے باز رہنا چاہیے فتو کفر نہیں دے سکتے یہی ہے اب دیکھ لو میں نے کسی کلام کا ایک مانا بالکل ایمان والا نکال رہی ہے کہ نکالا آئی بھائی ظاہر ل... بات پہ آگا نے کو جب زوال پہنچے گا تو تیرے دین کو زوال پہنچے گا تیرے دین کو زوال گویا تجھے سوال پہنچا سمجھنی بات کیا جیسے قرآن کی عزت نہیں دین کی عزت نہیں ہم کہتے ہیں خدا رسول کی عزت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب اگر اس کے علاوہ بال جبریل سے